بہتر سے بہتر زبان جس کے اصول و قواعد و ضوابط کے اعتبار سے دنیا کی ایسی زبان آج تک کوئی نہیں ہو باپ کی انگریزی وغیرہ گندی زبان ہے ایک لفظ کو پڑھو کہتے ہیں جی لکھنے ایک میں ایک جیسا پڑھنے میں جداؤ خیال میں یہاں اس کی لفظ کیا کہنا ہے ایک دودھ ہے اس کے اتنے نام ہے تھرو بھی ہو تو کیا نام ہے نکل رہا تو کیا نام ہے برتن میں آ جائے کیا نام ہے ایک چیز کے کئی نام کوئی شبھی کی بات ہی نہیں رہتی بہت بڑا وسیع علم ہے یہ ایک اور ادھر آ جاؤ فارسی میں جی آمد آم دن چال پائی تصدیق جمع سب آ برابر عورتیں مرزارے برابر وہاں عربی, عربی میں جاؤ مظکری کے لیے جدا مونس کی جدا باہر جدا تصدیق جدا جمع جد کیا کہنا ہے کوئی اشتباع کی چتلی نہیں رہتی شبہ رہ ہی نہیں سکتا بہترین زبان اگر ہے تو یہی ہے ہم <تصفح> بیان کریں میرے پیارے حبیب ہم بیان کرے جملہ مترے برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بترے برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر اللہ کے پیارے حبیب آپ پر ہمیں بھیجا تھا قرآن بھیجا وہ ان کو ان لوگوں ہیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا معلوم تھے اس ہمارے بیان سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا آپ حدر نادر نہیں تھے پھر آپ جاننے والے نہیں تھے ہم نے بتایا ہے آپ کو پتا لگا ہے ہم نے بتا تو کو پتا کتنے لگتا ان کو ہی لمن آپ اس نے کہہ رہے تھے ان لوگوں میں سے جو غافل ہیں حاصل کیا نکلا سمجھ لیجیے اب اب کالا یو سو کر پڑا ہے آپسن القص قرآن کہا اس کو آپسن الکس ایک تو یہ کبھی تم پڑھو گے اس قسم میں وہ وہ حقائق بیان کر رہا ہے قرآن کہ کی کیا کہنا ہے نیز حقائق آ ہیں جو کے رہے ہیں تو آ رہے ہیں لیکن فی الحال اتنا سمجھ نہیں لیجیے یہ دو دعوے توحید کے جس پر ساری مدارو مدار مدارہ ہے سر کو اٹھانے کی کہ ہر شہر کا جاننا ہر وقت جاننا جو چاہے کرے یہ اللہ ترک نہیں جس طرح دعوے دوست دو ثابت ہوتے ہیں وادی طور پر اتنی جگہ اور کوئی نہیں سمجھ گئے نیوزو باس یہاں سے چل پڑا آگے وہاں کے ہاتھ یہ جو ہے نا کتاب تو میں کہہ رہا تھا کہ آگے اب دیکھیے جو قصہ شروع ہو رہا ہے سورت یوسف میں اس کے مطلب ایک رزین میں آ کے رکھ لیجیے یا ہر ایک رکو کہ نہیں رکو ہو یا رکو کی سوا ہو ان کو حصے جدا جدا کرنے پڑیں گے سمجھ گئے سورت یوسف کے اندر یہ حصے بنانے پڑیں گے وہاں کے ہاتھ روشنی میں چلے گا کس ایک وہ حالات ہیں ایک حال دوسرا حال تیسرا حال کیونکہ حالات چلتے جائیں گے بڑے لمبے ہوں گے حالات اب پہلا حال شروع ہو رہا ہے پہلے حال میں صرف یہ ہے حضرت یوسف کو خواب کا آنا باپ کا خواب سے حضرت یوسف کے مقام کو خیال کرنا کہ بہت بڑا مقام اس کو ملنے والا ہے بس اتنا ہے اور بھائیوں کے حضرت کے لیے باپ کا اشارہ کر دینا کہ مجھے خطرہ ہے خدا نہ کرے کہ یہ حسرت کے مادن آ جاؤ بس اب دیکھا چل پڑا ہے قرآن کا دیکھتا ہوں کو میرے سجد کر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے بھی سورجانے میرے پیارے بیٹے لا تک سر ہوا کا نہ بیان کر دیئے خواب اپنی اپنے بیان کرنا کوئی ترجیح کرنا شہتانا کالی کر اب سمجھو یہ من کر تاک تشریف کے لیے جس اللہ تجھے خواب دکھلا رہا ہے جس اللہ نے تجھے خواب دکھلائی ہے اسی اللہ تجھے چن بھی لے گا خواب کا دکھلانا جتنا ہوا ہے یوں معلوم ہے خدا تجھے چننے بھی خواب کے دکھلانے کے ساتھ ساتھ بات تجھے خواب دکھلائی اسی طرح خدا تجھے چنے گا بھی اور خدا تجھے تعلیم دے گا خواب کی تعبیر میں سے مانا سمجھو خوابوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی اپنے مقام پر رکھنا خوابوں کو اپنے مقام پر رکھنا بٹھانا رکھنا یعنی جس مقام پر خواب بیٹھتی ہے رکھتی آ کر ٹھہرتی ہے وہ مقام تمہیں اللہ بتائے گا مراد کیا صحیح تعبیر مراد کیا ہے صحیح تعبیر اللہ تعالیٰ کچھ دکھلائے گا خوابوں کا بٹھانا قابو کا رکھنا جہاں خواب ٹھہرتی ہے بیٹھتی ہے وہاں خدا تمہیں بتائے کہ حالات ہے گیارہ ستارے اور سورج چاند کو بلا کے وہی اللہ کو ملتا ہے الہادی سے خدا تجھے سکھلائے گا تابو کا ٹھہرانا اپنے مقام پر رکھنا ہی سمجھے کیا مانا, جی کیا مانا جی کیا مانا جہاں خواب ٹھہرتی ہے بیٹھتی ہے وہ خدا تمہیں مقام بتائے مراج تعبیرات کیا ہے تعبیرات کردا تجی بہت ایسا یعنی خدا مہربانی خاندان یاقوبر بھی اس ہاتھ تیرے بات ہوا ہے وہی یہ نام اللہ تعالی یہاں تمہیں بھی کرے گا نام بڑے سے بڑے نام کے ہوتا اللہ کی نبوت ہوتی ہے مارو اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی کے ساتھ شاید تجھے نبو دینے والا ہو اس تیری جتنا خران تجھے خواب بتا رہا ہے یو ہی اللہ تعالیٰ تجھے تننے والا بھی ہے لیکن خیال رکھنا بھائیوں کے ذکر نہ کرنا بھائی حقیقی نہیں ہے حقیقی ہو تب بھی حسد آ جاتا ہے آج کل تو تو حقیقی نہ ہو تو پھر بھی, بھی کیا حسد کا خطرہ ہے اس لیے سوچنا آگے حکیم علی ایک حال ہو گئی جی. میں نے کہا تھا نا کئی حالات آئیں گے ایک حال بس ابیچھے آ جاؤں تک نہرکیب نہ یو سو لیا بہس چلتی ہے ریلویوں کی یا ہو یا یو ہی بہس چلتی ہے کیا کہتے ہیں جی از ہے اور اس جو ہے اس کا متعلق ہونا چاہیے پہلے کوئی مذکور وہ کہتے ہیں جی اس یا یا شیلا متعدی میں بھول بھی معلوم ہے اس کو ریل کسا ریل کسا یاد کر کسے کو ہے یاد کر کسے کو یہ بات کیا ہے اور تجھے معلوم تو ہے نا یاد کرنا تارا کو یاد ہو جائے رکھیال کون خیال کو یاد تو ہے تجھے رکھیال کر ایمانا کرتے ہیں یہ ایسا مانا ہے کہ سوائے آمد رحان کے کسی نے سمجھے نہیں لو یوزر نہ آمد رحان سے پہلے کسی نے سمجھا کسی کتاب کے سوائے پھر دل بندی کوئی نہیں کسی سے پھر خود کہتے ہیں اچھا بادشاہ پھر ان کا ماننا بڑا یہ بڑا بادشاہ ہو لیکن میرے حوالہ کوئی نہیں ہوتا نا کوئی کتاب ہو حوالہ تب تو کسی بتاؤ نا کس نے لکھا ہے یہ مانے مانے مانے یہی کہ بنانا میرا کو یاد کو یاد کرنے کسے کو یہی یا مانا یاد کر مانو خیال کرنا رہتا ہے یوں بنا لیتے ہیں یسوزی اس کو کے رضی نے صاف سری لکھا ہے اگر ذکر سے یہ ہو آت کیا آتا ہے اس واقعیوں کو سن غور کر سن غور کر بحس کرتا خود مشکل آج نے بحث کی ہے خدا ان لوگوں ان کو کے ساتھ مس بھی نہیں ہوتی <laughs> اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہ ساری چیزیں تب ہیں اس کو نکالا جائے القصہ نکالا جائے باہر لوگ کہتے ہیں جی اس کو منع کرو قد قد کالا یوسفو ہو تاکہ یہ ساری مصیبت سے بانٹے جاؤ اسکر وغیرہ کی اب عباسی نے یہی کیا اس پر منع قد حق بات یہ ہے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نہیں کوئی ضرورت نہیں کل نکالنے کی اور اس کے لیے اس کو نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں بلکہ کہو کس کالا یوسف کا متعلق بعد میں آ رہا ہے کالا یا بنیا کالا یا بولیے پیچھے آ رہا ہے اب دیکھو میں مانا کرتا ہوں نہیں نکالوں گا اس کو روڑا پیچھے سے چہرو کالا یا بنیا کالا یا بنیا یوسور بھی مانا سمجھا کہا یا کمر اسلام نے کہا یو قمر اسلام نے اگلی بات تب کہی وقت کہ نہیں یوسر اسلام کی اپنے باپ کو بھی کوئی نہیں سمجھے کہا یا کمر اسلام نے کہا یا کمر اسلام نے. نے یا اللہ تفصا نے یا کہا حقت یوز الاسلام کے باپ کو بس یعنی تالا فرما لو ہے کیا فرمایا ایسا یا ولیو داخبرا یا بولیا نا تشو خبر ولیو کالا با حضرت مانا کیسے تعبیر کا دکان ہمارے حضرت کرتے تھے ہمارے حضرت کے بعد بھی سارے آتے تھے بڑے جی ایک تھا حضرت کا ہمارے کا بڑا عاشق تھا وہ پڑھتا تھا تو پڑھنے لگا سبق نہیں اس کو کہتا الحمد للہ ہے کہنے گا جی کا مرجہ کون ہے سر ایسے لوگ بھی ہوتے پھر کہتا ہے جی الحمدللہ ہے یہ کا مرضہ کون ہے فرما اللہ راضی رضی شہر جو نہیں سمجھ گئے سب چیز اللہ ہے چلو جی ہاں باہر من یوسف اتلنج اتلنج جو کو اب, اور آگے اب اور حالات آ گئے قرآن کے گھر بتا ہے یوسر اسلام کے واقعے میں اس کی بھائی قصے میں آیا تل میں کہہ رہا تھا آپ کے, کے آگے البتہ ہے یوزر السلام کے لیے کیا مانس کا جی دو تقریر ہیں ایکنے سے مشرقی نے مکہ نے حضول علیہ اسلام سے سوال کیا آپ کا کمرہ یہ تو بتائیں کہ علیہ السلام کے باپ دادا یہ ساری ہوئی شام کے شام میں ہوئی ہے تو حضرت یوسف مصر میں بادشاہ کسا بن گئے بس علیہ السلام کے باب دادے یہ تو کس میں شام کے اور یوسف علیہ السلام جا کر مصر میں بادشاہ کسا بن گئے یہ ہے سوال جواب آیا یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کیا مانا جس طرح کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بے نام کرنے کی کوشش کی مارنے کی کوشش کی پھر بجائے بے نام ہونے کے اللہ نے ان کو سخت لگ دی اور مارنے والوں کو اس کے سامنے آج کر کے کھڑا کیا یو پکے والوں تم بھی اپنے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام کرنے کی کوشش کرو گے مارنے کی کوشش کرو گے اور جس کو تم مارو گے بے نام کرو گے خدا اس کو بادشاہ کرے گا اور تم اس کے سامنے جلیل ہو کر معافی مانگ رہے ہو بھی آیوسبا وہ تقریر تقریر سانی تقریر ثانی وہ یہ ہے کہ اے تم کہتے حادر نادر اللہ قسمہ کوئی نہیں تار ساز کوئی نہیں سوال کرنے والے کرتے ہیں تم سوال کرنے والے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ قسبہ اور بھی ہے حاضر و ناظر یا تار ساز ہیں آؤ اگر سوال کرنے والوں نشانیاں دیکھتے ہو تو یوزر سنگ کے ساتھ نشانی ملے گی کہ کوئی حاضر ناظر خدا سوا بھی کوئی کارساز سمجھ گئے ہو جائیں گے مشرقی غیروں کو پکارنے والے کارساز سمجھنے والے حاضر ناظر سمجھنے والوں کو قرآن کہتا ہے حاضر ناظر سمجھنے والوں مشرق اگر نشانی دیکھتے ہو یوزن کے قصے کا واقعہ سن لو پتہ لگ کہ اللہ کس طرح واقع میں کوئی کار بھی نہیں ہو کوئی ہادر نادر بھی دو تقری اب جگہ جب انہوں نے کہا یوسف بھی اس کا بھائی محبوب ہمارے باغ ہم سے ہمیں بہت بڑی جماعت ہے ہمارا باپ ہے پڑا ہوا یہی ہمارے باپ کی بھول ہے کہ ہم اتنے ہیں ہم سے چاہیے اتنی محبت بجائے ہم سے بجائے اپنے بھائی یوسف سے بیٹھے. ہمارے بھائی یوسف سے محبت کر رہا ہے یوسف مار ڈالو یوسف کا یا اس کو پھینک کسی ملک میں زمین میں یا ہلو لکم واجو ابھی ہو جائے گا ہر تمہارے لیبا تمہارے باپ کا رہی ہو جائے گا مارو یوسف کو الکوی گیا اور اس کو پھینک دو گم نام کن میں گم نام کن میں جنگل کے اندر کوئی گمنام نام کنواں ہو یا گہرا کنواں پھینک دو یا دل بازو کو لے جانے کے بعد ہمارے باپ یوسف کیا اعتبار نہیں کرتا ہم پر یوسف پر ہم ہو جائیں گے بال بڑے خواہ جی پیش ہوگا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن یہ لکھیں گے اس گروہ ہوئی بات یاد کر کس سے کو جب انہوں نے کہا میرے شیخ گرمایا کرتے تھے اس کا متعلق آگے آ رہا ہے کہنے والے نے, کہنے والے نے یہ بات کب کہا جب کہیں انہوں نے البتہ یہ ہے بس اس کا کوئی کہا گا نا اے جس بھائی ہماری امرتا کل چائے گا لحب گا لحب بھی کہا لئے انی لئے کرتی ہے کہ لے جاؤ تو میرے بچے کو تم لے جاؤ تو میرے بچے کو تم وہ مجھے ڈر تو اس بات سے جا کرو کو بھیڑیا تمہ گافل ہو جاؤ تم اس کہتے ہیں جی جانتے تھے نا بیڑیا ہے نا جانتے تھے نا جیسے مطلب یہ کہ جانتے تھے جان بوجھ کر بچے کو مروا رہے تھے اصطاحلہ مہادن ہے جان بول کر مروا رہے تھے آخر میں اور خدا تمہیں ہدایت دے کوئی کتاب لکھے نہ لکھے ان کا کام اب کوئی بات گپ بنا لینی آخر میں ان کا مقصد کیا ہے ان کا عقیدہ نہ بدلے قرآن بدل جائے تو بدل جائے ہے یہ اپنے عقیدے کو نہیں بدلتے خدا کے قرآن کو بدلتے ہیں دیکھا کہ نہیں है? عقیدہ نہ بدلے قرآن بدل جائے تو بدل جائے کوئی کرواہ نہیں ہے حالانکہ بالکل جھوٹ ہے اثر بات ہے جس جنگل میں جاتے تھے اس جنگل میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے جا رہے تھے اس جنگل میں عام بھیڑیے رہتے تھے آٹ گل نہیں ہوتا آٹک نہیں ہوتا جنگلوں میں کیا ہوتا ہے بھی شیر نہیں ہوتے کارو لے نکل دو لے وہ تو منصبہ نے اگر کھا گیا بھیڑیا اور ہم یہ ہمیں جماعت زور والی اللہ حاضر گیا کار پلم بازو بھی وہ اجمو ائی گیا بتل جب پلم بازو بھی اجمو این جانوی گیا بتل جب بس لما کی جدا بازو ہے لما کی جدا بازو ہے لما لمبا بھی جب لے گئے اپنے بھائی یوسو کو وہ اجم اور متفق ہو گئے اس ماں پر جکر اس کو گمنام کنیں میں یا گہرے کنیں میں کر دو انہوں نے سوچا اس کو گمنام کن میں پھینک دو یا گہرے کن میں پھینک دو بس کیا ہوا جی پھر لے گئے ایسا کہ اس کو کن میں پھینک دو تو کیا ہوا جداوت ہوئے فالو بھی ماں بالو فالو بھی ماں بالو کیا اقتصاد جو کچھ کیا بس جزا بازو ہے فالو بھی ماں بالو کیا اقتصاد جو کچھ کیا مراد کیا ہے جو کرنا تھا ظلم کرنا تھا ظلم کیا ہے کہتے ہیں یہاں مارا پیٹا تکلیفیں بھی سارے کام ہوتی رہی ہے خیال میں ہوتی نہیں تری اور کی ہم نے کی او اسلام کی طرف اے میرے یوسف تو ان کو گا کرے گا اسی معاملے کے ساتھ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا سوہنا ہم نے وہی کی طرف علیہ السلام کے بس برات کے اس کے دل میں بانٹ ڈال دی چونکہ بچے تھے ابھی نبوت والے وہی تو نہیں آ تھی ل تو نبیمال کریں گے ان کو شعور بھی نہ ہوگا وقت آ رہا ہے ان کو آگاہ کروں تو پتہ نہیں ہوگا ان کو ایک بات کہتے ہوئے ہم نے وہی کی علیہ السلام کی طرف یہ بات غلط ہے بالکل غلط کسی مفت لکھا سب کہتے ہیں یوسر اسلام وہ جاؤ آبا میشا اپنے باغ ایشا روتے کہا باپ ہم تو ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے آگے, دوسرے سے آگے ہوتے ہیں نا دوڑتے ہیں دوسرے سے آگے اس بھی چلے گئے نا مترکا چھوڑ گئی اپنے, بھائی اپنے, بھائی اپنے سامان اس کو تو کھا گیا بھیڑیا مان تو مونے دینا نہیں تمہاری بات ماننے والا ساد کی اگر تم سچ کہنے والے ومانت بمون بیدن بیدن بیدن لے آئے اپنی کمیز پر ہوں بھی ہے مقدو بن بھی ہے مصرب ہمارا مغول وہ خون جس میں جھوٹ بولا گیا تھا تمہیں خون لگا کے لے آئے بس بھائی کو بیٹوں کو چیز مل گئی کہ باپ جس چیز سے ڈر رہا جس چیز سے ڈر رہا بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے دلوں نے ایک بات بلکہ بنا دی ہے تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات یعنی دل تو خوش ہو گیا نا تمہارا تم جو تمہارا دن تو خوش ہو گیا کہ یوسف کیا چلے گیا ہٹ گیا سبر جمی اب ہے میرا صبر اور اللہ میرے امداد دینے والا ہے حلام جتنا تم بیان کرتے ہو جو تم بیان کرتے ہو میرا اللہ ہے میری امداد دینے والا کون ہے جس بھی تم بیان کرتے ہو جو بات تم بیان کرتے ہو اس کا غم اور اندیشہ بائیں برداشت کرنے میں اللہ ہی مجھے بدل دے اس سے مانگتا ہوتم جی یہاں تک ایک تو رکو ہو گئے ہم نہیں دیکھیں گے مضام کو دیکھیں گے لوگ ایک مجبور ہو گیا ہے پہلا کیا تھا یوسر اسلام کا خواب کا آنا اونچی خواب کا اس سے باپ کا اس کے رتبے کا, کا خیال کرنا ایک دوسرا بھائیوں کے حسد کرنے سے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے لے جانا کوئی میں پھینکنے کے لیے لے جانا باپ کیا گیا کر پیش ہونا ایک نی اگر ایک سمجھو آپ کو اگر بھائیوں کے دل میں یعنی یوسلا صاحب کی بیٹوں کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ ہمارا باپ حاضر و ناظر ہے یہ مشورہ ہی نہ کرتے مشورہ ہی نہ کرتے معلوم پیغمبر کے بچوں کے دل میں یعنی پیغمبر کی بیٹوں کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا باپ حاضر و ناظر نہیں نہیں سمجھے ہمارا باپ حاضر و ناظر نہیں ان کو یقین تھا ہمارا باپ حاضر ناظر اگر حادر ناظر ہونے کا یقین ہوتا تو کبھی اپنے باپ کے خلاف اے اے اے اے اے اپنے مشورہ بھی نہ کرتے مشورہ کرنا دلیل ہے کہ اپنے باپ کا حضرہ درو نہیں سمجھتے تھے آگے نیز ایک اور بات بھی نکلی شیو کی طرح تردید یہاں یہاں لے جانے والے بھی بھائی خود تھے کوئی بھی پھینکنے والے بھی آپ تھے جھوٹا خون بھی کپڑے کے ساتھ لگانے والے خود تھے اور ماپنگ کرنے والے بھی دیگر رونے والے بھی ساری باتیں ہوتی ہیں یہی بات ہوئے وہاں کے اندر بھی یہ بلانے والے بھی ہوتی تھے اور مارنے والے بھی خود ہی مہربان تھے اور مارنے کے بعد ماتم کرنے والے بھی خودی ہیں اور کپڑے کالے پہننے والے بھی ہاں جی مجاد سیارت بس ہو گئے کہ چلے گئے گھر لٹکا اس لٹکایا اس اپنا ڈول ڈول اپنے لٹکایا کالیا انہوں نے اس نے کہا ڈول والے نے واہ واہ خوشخبری تاجو کے لیے ہے خوشخبری پڑھو گا تم نے جامع مفت وہ میں. تم بھی آپ تو جامع بھی نکل وفاق والے نکال دیا اچھا وفاق والے بھی اچھا کر رہے ہیں کنڈے ہی کر رہے ہیں جو کتابیں نہیں آتی نہیں جن لوگوں کو کتابیں نکالتے جاؤ ہاں نا یا لال بشرا واہ کیا خوشبری ہے کیا ہے خوشی ہزا گلا یہ گناہ مل گیا واہ سرو بےدا ان نے چھپا لیا اس کو پونجی سمجھ کر اس کو چھپا لیا پونجی پونجی ہوتی ہے بیدا مار اس بات ہے نا کہتے واہ واہ واہ واہ ہم چیز ملاؤ شو خرچ کہ پیسے ملاؤ شی قیدا ہوتا ہے اس کو بیچیں گے پیسے ملیں گے قیدا ہوتا ہے نا بابا جو ہوتا ہے نا ہر انداز مطابق دیکھتا ہے ان کو کیا پتا یوسف کون ہے کون نہیں ہے ہاں؟ انہوں نے یہی دیکھا ہے چلو پیسے کما لیں گے غلام حضمان میں غلام بکتے تھے انسان بکا کرتے تھے غلام بکا کرتے تھے سرو بھی قانظاہ صحیح مانا سمجھ لو پھر غرض مانا بھی سمجھو بہت لوگ کہتے ہیں غرض مانا کرتے تو پہلے پہلے غرض سمجھو بیٹا بھائیوں نے بیٹا بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو بے سمن بخش اندر آئے مما دودا سمجھ گئے پھر بھائی کتنا بیچ سکتے تھے کہتے ہیں ہر روز بھائی آ کر دیکھتے تھے دوسرے دن دیکھا تھا نہیں ان کو کہنے کا مارا یہاں گنا بھاگ رہا تھا کہاں گیا انہیں کہا جی چلو جی چھوڑو جی پیسے لے لو اس کے پیسے لے لو تو تم اس کو چھوڑ دو ان کا, چلو پیسے دے دو پیسے لے لیجیے یہ مانا کرتے ہیں یوں ہی ہے ایک روز آ کر دیکھا کرتے تھے کہا کہاں نہیں یہ سب باتیں یوں ہیں بات صحیح یہ ہے شراہ ان مصافروں نے مصر میں جا کر بیچا مسافروں نے جہاں مصر میں جا کر یہ تھے تاجر جا رہتے مصر مصر میں بڑی منڈی لگا کرتی تھی شام اور مصر کے نا بہت بڑی سڑک چلتی تھی لوگوں کی آمد و رفت بڑی ہوتی تھی آخر ہوتا ہر زمانے میں منڈیاں ہوتی ہیں ہر زمانے میں راستے ہوتے سڑکیں موجودہ انہوں نے بیچا مصر میں جا کر سمن بھی کھوٹے بھی کھوٹے مراط کیا ہے علیہ السلام کے مقابلے میں سارا مصر بھی ہوتا تب بھی کھوٹا تھا کہاں یوسف کا مقام اور کہا ہے بھی کیا درائم چند گنی ہوئی وہ کان کیوں نہیں کانو بھی ہے من تھے اس میں بے رغبتے شاہ مولا میرے حملے فرمایا کرتے تھے زاہدین بے رغبتی کرنے والے رغبت نہیں تھی یہ کوئی پیچھے آ ہی نہ جائے اس کا آدمی اس کا کوئی پیچھے آدمی نہ آ جائے بیچو کتنا پیسے لے لو شادی کرتے تھے بیدار جس سے بیدار تھے یہ دل سے نہیں جاتے تھے وہ ایک کی بات لیکن مانا بن, اچھا بنتا ہے میرے شیخ کا کانوں تھے بے رقبتی کرنے والے <coughs> سیوتی والا روایتیں لکھتا ہے یہاں ہمیں وہ پنالو میں ہے کہ نہیں ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں نہ ہوں کہ نہ ہو سیوتی کہتا ہے کہ یوسر ایک دن شیشہ دیکھا اپنا خصوص دے کریں گے واہ اگر میں غلام ہوتا تو میرا قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکتا تو اٹھارہ دیر بیچا گیا اسران مصر میں بیچا وقال مصر شخص نے جس نے خریدا تھا مصر تم نے اس کا ٹھکانا اچھا رکھنا اس کو ٹھکانا چاہنا ہسا بنا شہدے گا لاد یا اس کو بیٹا بنا لیں گے خیال کیا آیا نا گھر لے کر آیا تو یوسر اسلام کی ریشست پر ہاس دیکھی نگاہ میں حیا دیکھا پاک دامی دیکھی خیال آیا اس کو بیٹے کیوں نہ بنا لیں لیا کہتا ہے اس کا ٹھکانا چاہ اس کو بیٹا بنا لیں گے استرگو کے حیا قتل کو دیا لکھ دے دیر معصوم خود دے زامن کو دیا لکھ دے کو کلا لکھا مکنا بس کلا تو تشوی بناؤ یوں ہی ہم نے دیکھو کیا کیا ہے جس طرح کی مصر عزیب مصر نے خریدا ہے وہ عزیز مصر سے خریدوایا ہے یوئی مکنا لکھ ہم نے اس کو جگہ بھی دی ہے یہ ہم ہی کر رہے تھے نا کدالکھ جتنا نے یوسر اسلام کو مصر عزیزی مصر کے ہاتھ پر بچوایا ہے کدال مکنہ مکنا یو ہی تو ہم نے ٹھکانا بھی مصر میں دے دیا ہے ایک یا کمار بنا دو کمان یوں ہی یہ ہمارا ہی کام تھا طاقت دینی جگہ دینا ٹھکانا دینا کس میں مصر کی ملک میں ورنہ کہاں کہاں مصر اور کہاں یہ شام کا علاقہ مکنہ دے بنا لو کی تعلیم دے گا لوگوں کو ہابو کتابی رہے یہ بھی کرے گا یا بازو کرو مکن بھی لڑ دے لینو کر رے مہو و لینو لے کر ری ماہیس اللہ حضرت آ گیا. پہلا خواب کا آنا باپ کا تابیروں کا سمجھنا نہ اس کی شان کا سمجھنا خیال کرنا دوسرا راغ کیا بھائی کا حسد کر کے مارنے کی لے جانا آگے جنگل بھیا بان میں کوئی میں پھینک دینا واقع مسافروں کا نکال کر مصر میں لے جانا اور جا کر بیچنا ہے عزیز مصر کے گھر میں آپ پہنچنا اب وہ لمبا مسلم جب پہنچ گئے حضرت نے نوجوانی کو حکومت کو خوب طاقت آتے ہم نے دیا اس کو حکم بھی اور علم بھی نبوت بھی اخبار نہیں نبوبت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کمالات کا ذکر کرتا ہے نبی اپنے نبوت سے پہلے بھی ہونے سے کمالات کا حامل ہوتا ہے آگے گھر کروانوں کو التی سمجھو یہ تو تمہاری کتابیں لکھا ہوا ہے نا مسلمانی میں کہ اللہ بھی کہا ہے زلیخا کا نام لے لیا یہ بھی بڑا جھگڑا کہ نام اس کا کیا تھا لوگ تو لکھتے ہیں زلیخا وغیرہ اصل نام اس کا استف ہوتی نام پھارا نامست ہوتی پھارا تھا بعد میں مشہور ہو گئے لوگوں نے کر دیا اس کو زلیخا جو ہوتی بھارا تھا بھارت یاد جو تم نے پڑھا مسلمانی میں کہ نام زلی لیا گیا اللہ تھی بہتے ہاں ہی کہا گیا قرآن پاک نے کیوں کہا ہے اس اللہ تی کہنے میں حضرت یوسف کی بڑی پاک دام ہے زلیغا کہنے میں اتنی بات نہیں تھی جی اللہ تی کہنے میں ہے کیوں وہ عورت جس کے گھر میں یوسف اور اسلام رہا کرتے تھے دیکھا جس کے گھر میں رہتے تھے جس کے گھر میں رہنا سہنا ہے وہاں پاک دامر رہنے یہ بڑا مشکل ہے ریخا ہوتی پتا نہیں تھا وہ ایک گھرتا جدا تھا ایک شارتا دا شارتا محلہ بھی ایک تھا یا یہاں ساری چیز اڑ گئی محلہ نہیں چھوڑو ایک مکان نہیں مکان ایک ہے اللہ تی تبھی بہت ہم نفسی ہم جو سگن یا تھا راو کا امانا میں کرتا ہوں دیکھو تجمینی مانا کر لوں گا راو دت ہوتی ہوتے یا تو کو پسلایا اس کو عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے شاید القادر اتر جمع ہے میں اپنے شیخباب میں مارا کروں گا پسلایا پھسلایا اس کو عورت نے پسلایا اس کو عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنے جی پھسلایا کس سے کس سے پھسلایا اپنے جی تھامنے سے کہ دل اپنے کابل رکھ میرے حوالے کر اپنا نفس اپنے کابل رکھ میرے حوالے سمجھ گئے یہ کیا اشار کا ترجمہ میرے شیخ منا کرتے تزمینی مانگا اس نے اس کا نس مانگا اس نے اس کا نفس درا ہار کے پسلانے والی تھی درا ہار کے پڑھا کے نہیں پڑھا تزمین کے تین طریقوں میں سے تین ترین بابا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہاں جی راوت نے بھی ویتن دی پہلے پسند آیا دوسرا وغیرہ باب وتل باپ اور اس نے دروازوں کو کر دیا بند دروازوں سے کر دیا یہ جو کہتے نے دروازے بند کیے کنجیا چاڑ دی تالے لگا میں تالے ٹو رہے تھے تالو مال کیسے کتنے قرآن میں ہے کہ حدیث بھی ہے تالے لگائے یہ ہوا نا قرآن بھی اتنا حدیث بھی ہم تالو مالو کے تعلق نہیں ہے کہ تالے لگے تھے کہ نہیں کتن نہیں میں کیوں کہ یہاں <تصفح> حدیث بھی ہو کوئی سنج بھی آگے وکالت ہئی تلک ابو اور دروازے بندر اور تالے لگانا وکالت ہئی تلک اور کہنے لگی ہے تلک میں मैं کو کہتی ہوں ادرا لگ تجی کہہ رہی ہوں تب تجی کہہ رہی ہوں سمجھا کہ نہیں شاہ بولی شتابی کر شتابی کر ٹھیک کر جلدی کرا معذ اللہ کالا کالا معذ اللہ فیل معذ ہے معذ اللہ اللہ خدا کی پنا پنا مانگ تو پنا انبی اناج کرو یا, مصر، یا مصر میرا ہے، رب مالک، مجھے دکانوں کے دیا ان لائن شانیہ کے نی کا ظالم ایک یا انہو اللہ تعالی ہے مناق ہم ہما لولا ارام برہان اربی ولاق ہمت بھی دیکھا ہے جہاں اور پرواز کرتا ہے قرآن وہاں والد بھی ہے ہمت بھی کے ساتھ جزا کوئی نہیں شرجدار جملہ نہیں ہے جہاں یوسرے سر پروس کرتا ہے ہما بہا کو مقدم کیا لیکن آگے شکڑ دیے پیچھے ہم بہار کا ہے ملا قد کوئی نہیں لیکن آگے شرط بھی رکھنی ہے پیچھے جا کر لو لا ربیمان دیکھو ملا قد ہمت بھی ولا قد ہمت بھی اور میں تو یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ کے کی قسم وہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی پکا ارادہ کر چکی تھی پورا ارادہ اس کا ہو چکا تھا وہ ہم حضرت یوسف ارادہ کر لیتا کیوں شرط آ رہی ہے ارادہ کر لیتا میں مانا کر رہا ہوں کیوں آگے لولا شرط ہے حضرت یوسفی ارادہ کر لیتا لولا اراد برہان ربی لولا اراد برہان ربی اگر وہ نہ دیکھی ہوتی حضرت یوسف نے اپنے رب کی برہان برہان نہ دیکھی ہوتی حضرت یوسف ارادہ کر لیتے میں اس لیے مانو جو کر رہا ہوں میں کہ تم انہیں غلط لکھا ہے جن نے کہ حضرت یوسف ارادہ کر لیا تھا یہ بات بالکل غلط ہے حضرت یوسف کے دل میں ارادہ بھی نہیں ہوا رہا ایک اور سوال یہ برہان ربی کیا ہے برہان ربی کیا ہے یہ بھی آن جو غلط لکھا ہے ون اگر ہم بند ہوئی اس نے ارادہ کر لیا تھا محمد وہ حضرت یوسف ارادہ کرنے تھے ارادہ کیا نہیں کیونکہ کہ شرط آ رہی لولا آئی بات ہما کو مقدم کیا شرط مؤخر یہ کیوں اس لیے کہ اگر نفسی بشریت کو دیکھا جاتا نفسی بشریت کو دیکھا جاتا تو بچ نہیں سکتا ترادہ ارادہ کر لیتا بشریت کو دیکھا جاتا بچ نہیں سکتا ترادہ ارادہ کر لیتا لیکن ادھر دیکھا کہ میرا نبی ہونے والا اس لیے ارادہ کر نہیں سکتا تھا. نہیں سمجھے مقامی نبوت کو دیکھا جائے تو بچ یہ کیا ہے ارادہ ورنہ بشریف کو دیکھا جاتا تو بچ بہا ارادہ کر لیتا لولا ارا برہان اربی اگر نہ دیکھی ہوتی برہان اپنے برہان ارے لولا ارا برہان عربی حضرت یوسفی ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھا ہوتا برہان اپنی رب کا برہان کبھی بھی اختلاف ہے قرآن کیا ہے صحیح بات تو صاف سا ہے انبیاء کا مقام نبوت سے پہلے بھی جو ہوتا ہے اللہ تعالی کے دلائل کو دیکھتا ہے سمجھ گئے خدا تر اپنے دلائل توحید کے مقام جو ہوتے ہیں خدا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ دل اس کے اتنا پاکہ چلاتا ہے کہ وہاں اس میں اس قسم کی, کی بے حیائی کی باتیں آ نہیں سکتی سمجھ گئے بہت آسان ہے لیکن ہاں ہجو نکاح لگنے والوں نے کہ یا کمر صاحب کی مورتی سورت آ گئی منہ میں انگلی لی ہوئی تھی اور بیٹا خیال رکھنا یہ سب باتیں جھوٹ ہے غلط بات ہے کوئی روایت نہیں یہ پہنچانا اور پھر ایک اور بات ہے یوسر احسام کی کمال کیا ہے یوسرزم کا کمال کیا ہے کوئی زہد عمر بکر بھی ہو جس کا باپ سامنے آ جائے کچھ نہ کر سکتا ہے نہ زہد کر سکتا ہے نہ امر کر سکتا ہے یوسرز کا کمال کیا ہے زہد امر بکر ہو ہم بھی ہو ہمارے سامنے باپ آ جائے باپ چھوڑ کر کوئی غیر آ جائے کوئی کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے حضرت یوسف کی پاک پاگداونی پر دھبر ہے یہ روایت بیان کرتے کرتی آگے اور بھی دیکھو تیسری بات ایک اور آگے پران کے تک کدا لے کا لے لا لو خدا نسبت اپنی طرف کدا لے گا پاؤ نبی آنے کے بعد یو ہم پھیر رہے تھے ہر قسم کی بے حیائی کو ہر قسم کی برائی کو اپنے یوسف سے یعنی کوئی برائی اس کے قریب نہیں آنے دیتے تھے وائشکار ہی کوئی کیوں نہیں بی ان لے لیا ہے اناد نل مغلسی من عباد نل اس لیے ہمارے بندوں میں سے تجنا چیری ہوتے ہیں بندے یہاں ایک بات شاہد لوگ کہتے ہیں شاہدر کادر صاحب نے لکھا ہے یہ قصہ ابو تو یہ بات میں میں کہہ چکا ہوں کہ شاہدر کادر صاحب کا صحیح ترجمہ کر لینا ہے تو ہمارے آئے ہوئے تمہارے صحیح پرانا جو اب چھپا ہے اور ویسے یہاں بھی دیکھو جی لگا میرے پاس بھی ہے کہتے ہیں نقل ہے دیکھا کیا جیو کیا شاہ صاحب نقل ہے اے لوگوں میں یہ بات منقول ہے نقل ہے حضرت یوسف یعقوب کی صورت ان کو نظر آئی انگلی دانت میں یہ آگے جائیے بالکل سب ان کا وہ باقی خیال گناہ گناہ نہیں ہما بھی ہاں کو قائل ہو گئے ہیں آیا ہے خیال خیال گناہ گناہ نہیں اگر گناہ ہے تو کم تر جیسا اصل گناہ ہی قبیلا انہیں اصل گناہ سے پیغمبر کو بچا لیا ہے یہ وہ چیز ہے جگہ ہما کو مقدم کر کے یہ سیاست کے حاشی میں یہ باتیں نہیں ہے اصل حاشی آ چکے ہیں یہ بالکل اگر یوں کر دیا ہے میرے شیخ یہ کرتے ہیں آگے محمد آل اللہ ربران رب رب رب رب رب رب بس تب اکل باب بس تب اکل باب دونوں دروازے دروازے کو دونوں دوڑے مارے درواز کو و پا لیا دونوں نے اپنے مالک و دروازے پارت کی جو ہے بغیر کی جین میں ڈالا جائے دیکھا ہے حضرت یوسف دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دوڑی حضرت یوسف کو داغ دار کرنے کے لیے آگے دیکھتے تھے پالک کھڑا ہے تو آگے سے کہتی ہے اس کی سزا کیا ہو اس کو تجیبی بھیجنا چاہیے آزاد دینا چاہیے استری کہہ رہی تھی تاکہ ڈر جائے اور ڈر کر میرے مقصد کو پورا کر لے کہاں آگے نہیںرا نفزی کہا حضرت یوسف نے حضرت یوسف بولے اس نے خواہش کی مجھ کو مجھے لان کے ہٹا رہی تھی مجھے اپنی جان سے مجھے میری جان سے ہٹا کر اپنے قابو کر رہی تھی پھسلانے والی تھی میں نے کچھ نہیں کیا اب کون کہے شاہدہ گوئی دینے والے نے گوائی دی اس عورت کے خاندان ہاں میں سے کیوں حضرت یوسف کا خاندان ہاں تو تھا ہی نہیں وہاں حضرت یوسف کا کون تھا وہاں حضرت یوسف کی کوئی بھی نہیں تھا وہاں یہ تو حضرت شام کے یہ تو مصر بھی ہو رہا ہے تو جو بھی جاننے پہچاننے والے تھے عورت کے تھے اسی کے خاندان ہاں کے لوگ تھے شاہد من الہا گوئی دی گواہی دینے والے نہیں اس عورت کا دام سے کیا گواہی ان کا نہ قمیصو قدمن کو بلے اگر کوئی جو بھاری پیچھے سے فاطمہ سدرہ سچ بولتی ہے ابو عبدالقادر ہی جھوٹ بولنے سے وہ ان کا نہ قمیصو قدمن دو بورن اگر اس کی قمیص بھاری پیچھے سے فاق قالوا طور بولتی ہے او منو دادگی ہے اس چلوگ میں سے بھلا مارا اگمی ضرورت ہے ان کو قدمن دو بوری سے کہا بادشاہ نے یا جج نے کہا <hopan>: -no मिन कुन्ना है ये तुम्हारे फरेब इन नी और तो तुम्हारा होते भी मुहरे बड़ा बड़ा होता है यूसु आ रि धना यूसुफ एराज कर इस बात से मुंह फेर ले बस तस्वीर تنے گا مانگ ان کی کنت منل ہاتھی تو مجھے بدکار بج مارو ہوتی ہے دیکھا ہے کتنا بھی جی فیصلہ ہے تین چار لفظ ہے پہلے لفظ ان کاید کنہ कुन्ना کا ان کا قائدہ کنہری پھر کا وسطری لے دمبک پھر کا, کا ان کے کنت منل ہاتی چار لفظ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں مصر کے دل میں آگیا ہے کہ سارا جرم اسی کا ہے یوسو بیان خیال مکو ہاں کوئی خیال نہ کر نیو بھگوان اس کی شروعات آج آتی ہیں آپ اسی آج رکھے سمجھے بات تو ایک میں جھگڑا یہ ہے تھا کون ایک بات تمہیں یاد رکھنے کا ہے بریلوی کہا کرتے ہیں جب آتا ہے نا شاہد کن انا ارسلنا کا شاہدن اہ انا ار کا شاہدن اہ شاہدن کنف آتا ہے بریلوی کہتے ہیں وہاں خوب ناچتے کودتے ہیں جی شاہد آ گیا خدا نے پیغمبر کو شاہد بنایا ہے شاہد تو شاہد کبھی بن سکتا ہے گواہ گواہ کب بن سکتا ہے کہ دیکھ رہا ہو سب حالات کو جان رہا ہو تو نبی کریم حاضر و ناظر ہیں حالات جاننے والے گیا کہ نہیں سمجھ گئے یہ کہتے ہیں جاننے والے ہیں حالات کو ہیں غیردان شاہدہ باد شاہ رس اللہ کا اس کا جواب یہ ہے یامی دیکھو شاہدہ شاہدن شاہدا شاہدن ہے یہ شاہد نہ کمرے میں تھا میں اس کو حالات کا پتہ ہے نہ کوئی شاید ہے ایسا ہے سمجھے بعد میری نہیں سمجھے اس لیے جھوٹ کہتے ہیں آگے دادا جھگڑا ہے کہ یہ شاید کا ہے کیا کیا مطلب اس کا بہت کہتے ہیں کہ شاید کمانا کیا کیا جائے اگر شاید کمانا کرو گواہ تو یہاں کسنا گواہ ہے یہ چھوٹا تھا یا بڑا بچہ تھا یا بڑا ہے بعض کہتے ہیں یہ کہ بچہ چھوٹا سا تھا اس کی زبان سلا تاری نے کر بات نہیں ہیں لیکن کوئی بات چھوٹا ہونے کی بات معلوم نہیں ہوتی چھوٹا کیا ہے کیا دلتا چھوٹا کہنے کی صاحب کہہ ہے تو بڑا آدمی تھا ہے بڑا تھا اور بڑی بہترین تقریر کی اس بڑے نے بہترین بیان دیا ہے ان کان کمیس مسدا قتو انکان کمیسا قدم کتنی عجیب دلیل ہے اس سے بڑھ کر اور بیان ہو ہی نہیں سکتا اور کیا ہو یعنی ایک تقریر ایسی کی ہے کہ کچھ انت نہیں ہے سمجھ گئے